أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم من ذيه ونقفه ونقفه لله ما في الصماوات وما في الأرض وإن أنت بدو ما في أنفسكم أو ضحفوه يحاطبكم به الله پلینگو میں لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ ان سب دا کی انکوسی تم او کھو اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ یو ہے فب اللہ اللہ اس کے بارے میں تمہارا محافبہ کرے گا تم سے اس کا حساب لے گا پایا رلی میں ایسا ہوگا یو پھر وہ اسے چاہے گا بخش دے گا اور اسے چاہے گا دے گا وہ اللہ سے ان قبیر اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے للہ تھی کافی کم وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کے لیے پچھلی عید میں اللہ تعالی نے فرمایا اور میں یکم ہوں اور آسم ان کا لو بیرین کہ جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اسے خوب جاننے والا ہے تو یہ آئے للہ ہی مافی سنا واقعی و معاف عرب اس پچھلی آیت کی حدت ہے مفر ہے کہ جب آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو خوب سمجھ لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے وہ مَا مافی انسوی تم او تو بِهِ صدم <اللَّا> جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کے بارے میں تم سے حساب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل کا پھیل اس پر بھی موافذہ ہے پکڑ ہے انسان کا ایک عمل ہوتا ہے بارش سے اعضاء سے اور ایک ہے اس کے دل کا فلم ارادہ اس پر بھی اس کا مواقع کیا جائے گا وہ دل کے اعمال جن پر انسان کا اختیار ہے اس پر محافظہ ہوگا جیسے اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنا کفر کو اختیار کرنا دل کا فیل ہے پختہ ارادہ کرنا بدکاری کا دینا کا دل کا فیل ہے پختہ ارادہ کرنا کسی مسلمان کو ایزا پہنچانے کا یہ دل کا فیل ہے ارادہ ہے بھی کام کیا نہیں ارادہ ہفتا اس پر بھی معذضہ ہوگا اللہ سبحانہ چھانا ہوگا اس پر بھی قکر کریں گے کوئی آدمی چوری کا ہزم کر لیتا ہے پکا ارادہ کر لیتا ہے چوری کرنے کا اس کا موقزہ ہوگا اب اس کو چوری کرنے کا موقع چاہے نہ ملے بدکاری کا اس نے ارادہ کیا منصوبہ بنایا کامیاب نہیں ہوا کسی کو اذیت تکلیف پہنچانے کی اس نے نیت کی کامیاب نہیں ہوا لیکن اس کی اس نیت اور ارادے پر اس کا مواقع کیا جائے گا اور اگر وہ جرم کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر یقیناً وہ ایک بڑے گناہ کا مستقل ہوا ہے اس کا تو واپدہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا وہ خیالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں اور انسان کے اپنے بات میں ہیں بندے کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے ایسے کر لوں جو کر لوں جو کر لوں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ آنا ہوا تو اعلیٰ کوئی واپسہ نہیں کریں گے کیونکہ بندہ اس میں بے وقت ہے بے اختیار ہے کیونکہ okay. اگلی آیت میں اللہ خان تعالیٰ اس صورت کی آخری آیت میں فرما رہے ہیں لالف علی فل اللہ اللہ تعالیٰ جان کو اس سب سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا تو ایک چیز بندے کی اختیار میں نہیں اس پر موافلہ نہیں لیکن جو بندے کے اختیار میں ہے اس پر موافع ہے ہم خانہ ہوا فرماتے ہیں کہ حرم میں جو الحاظ کا ارادہ کرے ہم اس کو دردناک آغاز دیں گے حرم اس کی فضیلت ہے کہ وہاں ایک نماز کی لاکھ گنتی ہے مسجد حرام میں کوئی ایک نماز ادا کرے تو اس کو لاکھ نماز کا سوال ملے شرم کو اللہ سبحانہ ہوا کہ نے عزت بخشی ہے قابل اشتہار ٹھہرایا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے تو اگر کوئی برائی کرے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے برائی کا محض ارادہ کرے میوری ہی بھی الحاظ ہیں جو ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے اب اس کو گردنا کا لابھ دیں گے ارادہ فی کیا نہیں اراد کا اراد کیا. کیا. فی کا ارادہ کیا اس نے عزم کیا وہ آسدا ہوتا ان تبدو مافی ان خوشی کموں کو خواصل کن بہلنا سکن آگو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو مسلمانوں پر بڑی شاخ گزری کہنے لگے ہم نماز ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں سراکار کرتے ہیں لیکن یہاں تو دل کے ارادے پر بھی معافے کا معاملہ چل نکلا ہے تو ہم کیا کریں روی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح کہنا چاہتے ہو سمحنا وا آقینا کہ ہم نے سن لیا اور ناپرمانی کی سرمایہ کر کے سب کو اکارنا ہم نے سن لیا اور مان لی اکاحت کر لیانسی اللہ ہمیں بخش دے ہم نے آخر تیری طرف ہی دور کر جانا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجماہی نے اس پر اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت ناول <تصفح> رسول بھی اس بات کو مان گئے جو اللہ نے ناول کی ہے اہل ایمان بھی اس پر ایمان لیا ہے اور یہ جو آیت تھی ان تمافی ان کی اللہ تعالی نے اس کو منسوخ کر دیا لا کلی ف اللہ نقل آحا نادر فرمائی تو اس کے بعد ہر دہائیا جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کا کہ میں نے ایسا کر دیا جی ہے یہ اسرت احمد اور صحیح مسلم کے روایت یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نصب سے مراد صحابہ کرام وضاحت لیتے ہیں نصب سے مراد ایسا منصوب ہونا اس معنی میں نہیں اس معنی نے عام طور سا تھا کہ حکم ختم ہو گیا نہیں نصف کو تو توضیح اور وضاحت کے معنی میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر وضاحت والا معنی ہی مراد ہے مقصود یہ ہے کہ پہلی آئن میں جو ابہام تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح سر کیا ابہام ختم ہو گیا پہلے تھا کہ جو بات بھی جلد میں آتی ہے اس پر موافبر ہوتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ غارث ولی ص اللہ نقصان کہہ کر وضاحت کر دی کہ جو تمہاری بسات میں تمہاری تمہارے اختیار میں نہیں وہ تمہیں موافع اس کا کوئی مواقع نہیں لیکن جو تمہارے اپنے وقت اور اختیار میں ہیں اس پر موافقہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں سیدنا سید رضی اللہ علیہ کی روایت صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اب العالمین نے میری امت کو وہ سارے وصب سے مراف کر دیے ہیں جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں معلم او تعمل جب تک وہ ان وصفوں کو زبان پہ نہیں لے کے آتے ہیں ان کے مطابق عمل نہیں کرتے اس وقت تک وہ موافع جن میں پیدا ہونے والے وسطوں سے خیالات شیزان کی طرف سے آتے رہتے ہیں جنہوں دماغ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اٹھتے رہتے ہیں تو ان پر کوئی معافہ نہیں جب تک بندہ اپنی زبان کو بند رکھے ہاتھوں کو رو رکھے اور اگر بندہ ان وصوصوں پر عمل درامد شروع کر دے اور زبان سے ان کا اظہار اور بیان شروع کر دے تو پھر اس کا موافع امان رسول ایمان لائے رسول بھی اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور ممن بھی کل امانہ باللہ تبی اللہ پر ایمان لائے و مالائی ہی اور اس کے فرشتوں پر وطوقی ہی اور اس کی کتابوں پر و رسو ہی اور اس کے رسولوں پر لالو سورے تو بہت دن میں رسولی ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وہ پال اور انہوں نے کہا سمے نہ آتا ہم اور ہم نے اضاف ہمارے رب ہم تیری بخش مانگتے ہیں وہ الیکل اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے لالو فر کو بہینہ آخر دن ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریح نہیں کرتے مطلب کہ اللہ سب جھان رو نے جتنے بھی انبیاء و رسول مفلوص فرمائے ہیں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں لالو فر کو بہینہ آخر دن یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے کہ وہ تمام سر انبیاء و رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اتنی اسحدر فی اہل ایمان کے سوا اور کسی میں باقی جتنے بھی مذاہب ہیں مذاہب کو ماننے والے وہ صرف اپنے کو ہی مانتے ہیں چاہے ان کا مذہب حق ہو یا باطل باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ تمام سر انبیاء کے پر بلا تفریف ایمان مان لاتے سب کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول مانتے اور جانتے ہیں لا پلی فلاہ رفصر قلعہ مس اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی گنجائش کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لہا ما کا بخ اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا وہ علیہ اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا یعنی جو نیکی اس نے کی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے اور جو برائی اس نے کی اس کا ببال بھی اسی پر ہے ربانا اور ربانہ او امن اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا موافظہ نہ کر ربانہ والا قبرین اے ہمارے ربض اور ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈال جس طرح کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے ربانہ والا تو حملہ مالا قطلانہ بھی اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اور ہم سے درگزر کرنا وہ لنا اور ہمیں بخش دے اور ہم پہ گہن کرنا انتہا بہلانا تو ہی ہمارا مالک ہے فن سرنا القومی کافری لہذا تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت یعنی آمن الرسول سے لے کے سورت کے آخر تک یہ آخری دو آیات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سرا پل پر عطا کی گئی یہ ان دو آیات کا خاصہ ہے معراج کے موقع پر سگرا پل کے پاس عطا کی تھی المنتہا یہ وہ بیری ہے کہ زمین سے جو کچھ اوپر چڑھتا ہے وقت وہیں تک جاتا ہے اس سے اوپر نہیں جاتا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرا فلم انتہا تک لے کے گئے اور کہا آگے آپ خود جائیں آگے میرے بارہ جلتے ہیں ایسے گوسلے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جبریلے امین ہوں یا کوئی اور یا نبی سن اللہ بڑے رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زمین سے چڑھتا ہے اس کی امتحاد سترا پر دن اس سے آگے نہیں تو مہراج کی رات یہ دو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ دی گئی جو اہل عرب کے لیے سب سے اونچا مقام ہیں ان آیات کی فقیقت میں بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ بخارا تھی ان آخری دو آیات کو پڑھ لے رات کے وقت کا خاتا یہ دو ایسے اس کو کافی ہو جائیں کافی ہو جائیں گی مطلب رات کے ازدار سے رات کے سونے سے پہلے والے ازدار اور رات اور وزیروں سے یہ دو ایسے ہی کافی ہوتے ہیں اگر کوئی ذکر ازدار رہ گیا ہے اس کا تو یہ دو ایسے اس کی خالی جگہ برتا کافا کافائت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ سدرت الم صحا پر سدرت الم کے پاس یہ دو آیات دی گئی یہ روایت صحیح مسلم میں ہے ایک روایت جامع فرمنی میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ صحیح مسلم میں ہے یہ دوسری روایت صحیح مسلم بنی ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی انہوں نے سر پر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا گیا اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا جبریل علیہ السلام پر سراب فرمانے لگے کہ یہ ایسا فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور دو نوروں کی خوشخبری دی کہا کہ دو نوروں کی خوشخبری سنیے یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات ہیں جب بھی کبھی کوئی ان میں سے آپ کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی تو ایسے ملی گاؤں میں ساسن صحاف کے کہا اور ان کی فضیلت بتانے کے لیے ان دو آیات اور سورہ پاتے فضیلت بتانے کے لیے آسمان سے خاص دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں چھڑا اور خاص گرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں اترا اور کہا کہ ان میں سے کوئی کلمہ کوئی آیت بھی آپ تلاوت کریں اور اللہ تعالی سے مانگیں آپ کو دیا ہے جامع ترنری کی روایت ہماری بن بشیر رضی اللہ عالانہ سے ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین واقع نبل ایک کتاب لکھی زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی اس میں اس نے دو آیتیں نازل کی اس کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے دو آیات نازل کروائی جن کے ساتھ سورہ بقار کا اختتام کیا اور وہ کسی گھر میں تین راتیں نہیں پڑی جائیں گی مگر شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا یعنی جس بھی گھر میں تین راتوں تک مسلس کر یہ سورہ بقرا کی آخری تو آیا بڑی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے مطلب یہ جو عام طور پر آپ شیخ جادو جنات وغیرہ کے مسائل یہ سورہ بقرا کی آخری تو آیا پھر ہیں اس کے لیے سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر ان دو آیات کی باقاعدگی کے ساتھ ہی حل تو یہ اس آخری آیت میں چھوٹے چھوٹے دو کلمات کل مار ہیں ربا نالا تو آفزنا ان نسی اور اہلا ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا معافہ نہ کرو پہلے آپ نے روایت سنی ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیات کے ہر دعا جملے پر فرمایا ہر فائدے میں نے کر دیا یعنی امت کی بھول چوک اللہ نے معاف کر دی ولا تحمل ربانہ والا تقبل کراسا ہو اللہ ہم پر ویسا دوش نہ ڈال دیا جب نہیں ہوتے پہلے متبر ڈالنا اللہ نے یہ کام بھی کر دیا ویسا دوش ہم پہ تو نہیں پہلے کیسے بوجھ مثال کے طور پہ یہ جی ہوشیوں کو ہفتے کے دن بچیاں مسلمانوں کو کسی بھی دن کاروبار نہیں روکا نہ دن کو روکا ہے نہ رات کو روکا ابھی آیا تی منا رک بھی لے بندہ وقت راؤ کچھ مٹ سو نہیں اللہ تعالیٰ کے نشانے سے ہے کہ تم دن کو بھی سوتے ہو رات کو بھی سوتے ہو دن کو بھی اللہ کا فرض تلاش کرتے ہو رات کو بھی تلاش ہو چوبیس گھنٹوں میں سے جب سو جاؤ جب کاروبار کرو ان کے کوئی کم نہیں ہاں اللہ تعالی نے جو شیڈول دیا ہے اس کو فالو کرنا ہے نوازوں کے ٹائم نہیں سونا باقی آگے تمہاری مرضی پہلے سا نجاست نجات مسلم کے ساتھ ہی جسم پہ لگ جائے کاٹنا پڑتا کپڑے پہ لگ جائے کاٹنا پڑتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے بولو واقف قربانہ بنا تو اہم بل نہ مارا خواب ہم سے وہ بوجھ نہ اس بات کی ہمارے اندر طاقت نہیں اللہ نے اس شریعت میں کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا جس کی مسلمانوں نے سکت اور طاقت نہ ہو جس کو بجانا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے رخصتیں ہی رخصتیں اور رعایتیں ہی رعایتیں ہی دی ہیں اس کی واقع ہم سے درگزر فرما وقت فردانہ ہم کو بخش دے اور رہننا اور ہم فرن اللہ نے درگزر بھی کیا معافی کر دیا اور رحم بھی کر دیا اس امت کو امت مرحوما کیسے ہیں امت مرحما ایسی امت جس پہ اللہ نے خاص رحمت کی ہے انتم مولانا تو ہی ہمارا راز خاص ہے مالک ہے قوم ال کافرین لہذا تو کافروں کے خلاف ہماری مدد کرتا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کافروں کے خلاف مدد بھی کی ہے کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر حجت و براہین اور دلائل کا غلبہ حاصل نہیں ہوتا ہاں زمینی غلبہ کبھی مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا ہے کبھی کافروں کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن کجرت و برحان کا دلیل کا خلفہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے اور بتائی اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں عمل کرنے کے تو ہے اور معاہدے جو ہے